دستِ صبا ابتدائیہ ایک زمانہ ہوا جب غالب نے لکھا تھا کہ جو آنکھ قطرے میں دجلہ نہیں دیکھ سکتی دیدائے بینا نہیں بچوں کا کھیل ہے اگر غالب ہمارے ہمصر ہوتے تو غالباً کوئی نہ کوئی ناقد ضرور پکار اٹھتا کہ غالب نے بچوں کے کھیل کی توہین کی ہے یا یہ کہ غالب ادب میں پروپیگنڈے کے حامی معلوم ہوتے ہیں شاعر کی آنکھ کو قطرے میں دجلہ دیکھنے کی تلقین کرنا سری پروپیگنڈا ہے اس کی آنکھ کو تو محض حسن سے غرض ہے اور حسن اگر قطرے میں دکھائی دے جائے تو وہ قطرہ دجلے کا ہو یا گلی کی بدروں کا شاعر کو اس سے کیا سروکار یہ دجلہ دیکھنا دکھانا حکیم فلسفی یا سیاستدان کا کام ہوگا شاعر کا کام نہیں ہے اگر ان حضرات کا کہنا صحیح ہوتا تو آبرو شیوائے اہل ہنر رہتی یا جاتی اہل ہنر کا کام یقیناً بہت سہل ہو جاتا لیکن خوش قسمتی یا بدقسمتی سے فنِ سخن یا کوئی اور فن بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے لیے تو غالب کا دیدائے بینا بھی کافی نہیں اس لیے کافی نہیں کہ شاعر یا ادیب کو قطرے میں دجلہ دیکھنا ہی نہیں دکھانا بھی ہوتا ہے مزید برا اگر غالب کے دجلے سے زندگی اور موجودات کا نظام مراد دیا جائے تو ادیب خود بھی اسی دجلے کا ایک قطرہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے ان گنت قطروں سے مل کر اس دریا کے رخ اس کے بہاؤ اس کی حایت اور اس کی منزل کے تعین کی ذمہ داری بھی ادیب کے سر آن پڑتی ہے یوں کہیے کہ شاعر کا کام محض مشاہدہ ہی نہیں مجاہدہ بھی اس پر فرض ہے گرد و پیش کے مستریب قطروں میں زندگی کے دجلے کا مشاہدہ اس کی بینائی پر ہے اسے دوسروں کو دکھانا اس کی فنی دسترس پر اس کے بہاؤ میں دخل انداز ہونا اس کے شوق کی سلاوت اور لہو کی حرارت پر اور یہ تینوں کام مسلسل کاوش اور جد و جہت چاہتے ہیں نظام زندگی کسی حوض کا ٹھہرا ہوا سنگ بستہ مقید پانی نہیں ہے جسے تماشائی کی ایک غلط انداز نگاہ احاطہ کر سکے دور دراز اوجل دشوار گزار پہاڑیوں میں برفیں پگھلتی ہیں چشمے ابلتے ہیں ندی نالے پتھروں کو چیر کر چٹانوں کو کاٹ کر آپس میں ہم کنار ہوتے ہیں اور پھر یہ پانی کٹتا بڑھتا وادیوں جنگلوں اور میدانوں میں سمٹتا اور پھیلتا جاتا ہے جس دیدائے بینا نے انسانی تاریخ میں یم زندگی کے یہ نقوش و مراحل نہیں دیکھے اس نے دھزلے کا کیا دیکھا ہے بشاعر کی آنکھ ان گزشتہ اور حالیہ مقامات تک بھی پہنچ گئی لیکن ان کی منظر کشی میں نطق و لب نے یاوری نہ کی یا اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے جسم و جا جاں جوہد و طلب پر راضی نہ ہوئے تو بھی شاعر اپنے فن سے پوری طرح سرخرو نہیں ہے غالباً اس طویل و عریض استعارے کو روزمرہ الفاظ میں بیان کرنا غیر ضروری ہے مجھے کہنا صرف یہ ہے مجھے کہنا صرف یہ تھا کہ حیات انسانی کی اجتماعی جد کا ادراک اور اس جدوجہد و جہد میں حسب توفیق شرکت زندگی کا تقاضا ہی نہیں فن کا بھی تقاضا ہے فانیسی زندگی کا ایک جز اور فنی جدوجہد اسی جد کا ایک پہلو ہے یہ تقاضا ہمیشہ قائم رہتا ہے اس لیے طالب فن کے مجاہدے کا کوئی نروان نہیں اس کا فن ایک دائمی کوشش ہے اور مستقل کاوش اس کوشش میں کامرانی یا ناکامی تو اپنی اپنی توفیق و استطاعت پر ہے لیکن کوشش میں مصروف رہنا باہر طور ممکن بھی ہے اور لازم بھی یہ چند صفحات بی سی نوکی کوشش ہیں ممکن ہے کہ فن کی عظیم ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کے مظاہرے میں بھی نمائش یا اور خود پسندی کا ایک پہلو نکلتا ہو لیکن کوشش کیسی بھی حقیر کیوں نہ ہو زندگی یا فن سے فرار اور شرم ساری پر فائق ہے سینٹرل جیل حیدرآباد سولہ ستمبر انیس سو باون فیض